الحمد لله وكفاء والصلاة والصلاة, والصلاة, والصلاة والصلاة على سيد الرسل وخاتم ال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 ما كانوا فما اغنوا عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاء نات ہوا کب ہل ماں کا لوگ پل سنا کالو آنا بل وَكَفَرْنَا بِمَا نابنا بھی مُشْرِكِينَ فَلَمْ ین ساحم ای مانوم لما رہو بسار سنت اللہ ہلتی خد خلطی باد ہی آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوه صلوا عليه موت تو والسلام ملک یا سی یار سو لا عال کا وا یا سیدی یا حبیب اللہ سلام تو سلام والا سیدی خاتمنبین والا عال کا وصحاب یا مکینہ قلوب المؤمنین بعض مسلمان بھائی حامی حق و صداقت مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا محمد رمضان صدیقی شاہر نے سیدنا مولا علی مشکل کشا غضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت مبارکہ دے موقع تے اس روحانی مبارک جلسے دا احتمام فرمایا اللہ تبارک و تعالی ولا اور آپ کے خاندان جو کچھ وہ فرما رہے اس اسی تلنے کی توحفی قطع فرما رہے انتہائی جامے اللہ تعالی قبول چ فرما دونوں جہان چیڑے تر جان جس بندے ن موت حیات محض اللہ تعالی اس دے دین کی دی خاطر مل جائے اور یہ ارادہ ہوجو منزل مقصود مل گئی کامیابی فلاؤ پا گیا اللہ تعالی بارگاہ اندر یتانے ارادے اندر دے نے اللہ تعالی شکل مالا نہیں وا ان اللہ لا دورو الا سوارکم ولا الا اموالکم ولا کی ین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تھوڑیا تے مال نہیں ویختا تھوڑیا نیت تے مال ویخ کی مطلب نیت میرے واسطے خالص ہے مال ویخن دا مطلب کہ عمل شریعت دے مطابق ایجک اللہ تعالی دے ولی لوگ جننے چیلے کرتے ہیں جن مجاہدے کرتے ہیں جنیاں ریاست کردے ہیں ان مقصد اللہ تالا دی معرفت حاصل کر کے تے محض اپنی نیت نو خالص کرنا ہاں ورنہ اللہ تعالی ولی دا مقصد اے نہیں ہوں دا کہ میں اڈا مرد زندہ کراں میں او کرم کر وکھاوا جڑے جی دنیا نہیں کر سکتی جے جی اے نیت ہوے تے ولی نہیں بنتا حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ حجت السلام آپ نے میں مبارک حدیث پڑی کہ جیڑا بندہ چالی دن خالص اللہ تعالی دی خاطر لا دے اس دے دل, دل, دل, دل, دل, دل, دل دے چشمے پھٹنے شروع ہو آپ فرماندے نے میں چلا لایا اندر نہ حکمتاں کوئی نہ آئی میں آخیا ادھر رسول اللہ کا فرمان ہے پورا کیتا تے یہ گل کی. عمل میں کیتا کیا چشمے حکمت تے اندر کیوں نہیں پیدا ہوئے پھر آخر میں سوچیا بھائی قصور میرے جی ہو سکتا ہے حضور چضور فرمان چ نہیں ہو سکتا فرمان پھر میں اپنے اندر گور کیا پتہ لگا بھائی حدیث پاک اللہ تعالی دی خاطر خالص چالی دن اللہ تعالی خاطرکمت دی خاطر یہ مطلب قصور میرے کہ پھر میں چالی دن اور لائے چلا کیتا ایک بات بہ مہد اللہ تعالی دی خاطر چشمے پھوٹ پائے پھر حجت الاسلام امام غزالی دے چشمے پھٹے آج بے کتھے کتھے دنیا سیراب پی کتھے پیاسے امام حجت الاسلام غزالی دے فرامین وہاں کی روحانیت اور حکمتوں تو فیلیاب پہ تو سجنوں خوش نصیب بندہ جنو خلوص کی دولت مل جائے خلوص دنیا جس بندیا کو نہیں درب نہ ہی کو نہیں بندیاں ناڑ بندیاں دی بندیاں بندیا مناف کرتے رب سونے ناڑ بھی مناف جے اے یہ خلوص مل جائے بس سمجھو سب کچھ مل جائے اللہ تعالی حضور مولا علی مشکل خوشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے ان جوڑا صدقہ جو مولانا واسطے میں منگیا ہے اللہ تعالیٰ وہ سارا کچھ میرے آسے چا پورا فرما دوستان نے گرامی اے شہادت سیدنا مولا علی مشکل خشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جناب سامنے شاہ مولا علی مشکل خشاہ دا تذکرہ بھی ضرور کرانگا لیکن اس وقت دی ضرورت دے تحت موضوع میرا ضرورت قرآن ضرورت قرآن سمجھ آئی لے کوئی سنیا نال سڈے کو لاہور لوہار والا کھو اس چھوٹی جی بسدی دڑی انہوں راوی کے کنارے اتے ایک پتخا ہے پتخا جان دے بتخ ہو ایک بتخا ہوتا وڈا وا اصا جا کے ہوت کی میں نے دوست آخیا یار تھے کو چھ مہینے ہو کشال لگا ایک بتخا وہ تقریر لگتی تیری تری دے کے آن کے کلو کھانا یاد رہدی یاد رہد نہ آن دو گڈیا لے کے گئے ویکنشتے اگوں گئے دربو ہی نا باقی کیسٹ لگی سی تو بتخا اتنے گاٹا رکھ کے نہ حال تک وہ بتخا موجود جن ہوں بالکل ہے پھر انہیں ادمایا کہ یار ہوسٹ بدلو خا کیسٹ لائی ناتاں والی ہے ناتاں پڑی سڑ پہ تو ذکر پیا پیا جناب وہ بتخا اتوں گاٹا ہٹا کے پرا اوت جائے جدو نا فرکے کے سٹلائی تقریر دی، آیا تو فرکے سنن دا انداز بڑا عجیب ایک لت چ بند کر کے دکھا میں کیا سدکے جا اللہ دے پاک محبوب کی شان تو جد آپ سامنے موجود ہوں سن کیوں نہ جانور سجدے کرنا اپنا؟ دے ذکر خالص حق دین دے بیان چودہ سو سال بعد جانور سن کے آ شکا اور سجڑوں ایمان کھا پینا انہیں آخیا یار اب آزمایا دے پنڈ والے چوک کے لے گئے اسا حیران ہوئے اسٹ لائیے وہ او اوتھوں کرکدا آیا پھر آن کے کلو ریا اچھا وہ گھر کسی ہو کیسٹ کسی ہوگی وہ جڑے گھر والے ہیں وہ سارے تقریر دے خلاف سارے گھر والے تقریر دے خلاف نے مگر بدخا ہاشا واہ میں کیا صدقے جاوا سونیا جانور ن شعور شعور والے بے شعور حق دا بیان اندازہ لگا دین حق دے بیان دی سچائی اس دی تاثیر ویگ اللہ سونے دے فضل و کرم کے خاج گانے چشت اہلے بہشت دا صدقہ یہ دی حق دا بیان تو میں سچا کرا کر لینا یہ بیانشا اللہ نقل دی ملاوٹ نہیں تو دعا کرو اللہ سونا جی میں بیان کر اسی طرح عمل بھی چلنا بولو چاہی سجڑا موزوں کیے ضرورت قرآن. قرآن حکیم فرقان مجید اللہ تعالی دی بھیجی ہدایت انسان ان کی ضرورت کہ دنیا د انسان قلبی سکون سکون زندگی رحمت آئی بسر کر دے تے قرآن دے پیچھے انسان اگر دنیا رحمت آی زندگی بسر کرتے ہیں اسے قرآن دے اگر قبر بھی اگر انسان سکون ملنا ہے اللہ تعالی ہدایت اگر سرت گزرنا جنہ کسی رفتار دنیا دے اندر قرآن مجید کے چلنے دے تیز ہونی رفتار ہوتی پل سرات شریعت مستفا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا پل سرا جا جنا مٹھا چلے گا اگلی پل سرا مٹھا چلے گا جیڑا مولا علی مشکل کشا واگو شریت نبی اتنے چلن اندر انتہائی تیز گا کل سرات پار کردہ جی ایک پیر مبارک رکاب رکھن تو بعد دوسرے رکاب تے پیر نہیں سی جانا تے قرآن ختم ہو جا سی ایتھے جے اتے جل علی مشکل کشا اج چیتی پار کیتی ہے نا کیرا اگلی بھی انج پار کرنی ہے نا وہ خالی قرآن دے نہیں سن ریکاب پیر دھرنے ہاں جو قرآن دی تفسیر لوہے محفوظ تے لکھیے ایک رکاب تو دوسرے رکاب پیر جاون تو پہلوں یہ قرآن بھی مک سی سوہے محفوظ دی تفسیر بھی مک جی سبحان اللہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ذرا توجہ لال بولو سبحان اللہ حضور قرآن دے ایک, ایک ایک حرف دے تھلے لوہے محفوظ جیڑی تفسیر لکھی ہے نا وہ ایک ایک حرف کی تفصیل پہاڑا وڈی پہاڑا نالوں وڈی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالہ رکاب پیرے نہیں کرامت سی دی کرامت سی یعنی شریعت کیونکہ بزرگ لوگ فرما جیڑی انسانی روح ہے نا انسانی روح ان کا اللہ تعالیٰ نے کوئی تیر شہر نہیں بنایا ہاں جی سب شایدیاں رفتار کم نے بجلی کی سورج کی بلکہ بزرگ فرمایا ہے جڑے زمین دے فرشتے ترشتے رنگ آسمان دے فرشتے رنگ اللہ دے فقیر روح نالوں بھی زیادہ لطیف تے زیادہ تیز ہوندی ہے میرے حضور خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی نو بابا فرید دے خلیفہ سرکار ملفوظات شریف سیجر اول دے اندر لکھے آپ سرکار فرماندے نے اللہ دا ولی آسمان دے فرش سے بیٹے ہو من تو وہ چاہے انہوں پتہ نہ لگے تو میں لنگ جا فرمایا پتہ نہیں لگنے دن گزر جا لگاؤ تاں کر کے کرامن من کا بیم خبر نہیں کرامن کا لوگ پتہ نہیں لگن دیں اس حد تک انہوں دی لطافت آ جاتی تو سجڑو قرآن حکیم دی ضرورت اے ہے کہ بندے سکھ نرتی تھی حشر ہشرچی صرف اللہ تعالی دی کتی ہدایت گزار دس کی وجہ یہ میں ہوں سبب گل سمجھانا حقیقت دی سمجھا چھوڑا بولو سبحان اللہ ادھر ویکو دنیا دے دنیا دے پچھلے نقصان دنیا دے پچھلے نقصان زندگی انسان دی دے پچھلے نقصان فکر نا تے دے غم. آنالے دی فکر ہوتے نے خوف تے جس دل کے اندر تے خوف رو نا وہ باوے اے سی رہے کوٹیاں رو بے چین بے قرار ہو جنہ مرضی وہ ظاہری ترسن والا ویکو گے نا اندر آین نہیں ہونا کیوں جو اندر دا غم خوف ہے نا بےقرار رکھے دے جس بندے کے دل لت. غم دے خوف دنیا کا نہ رہ جائے نہ پچھڑی کا گم رہے اگلی دا خوف رہے کی آنا جو خوف بھی ایک مولا کام صرف آخر تا رہے قسم خدا دی مولا علی شیر خدا وانگو بھاوے پیا کچے تھارے ہو چونپڑی چو ڈاکیا لگیا ہوتی پارٹیاں ہو جڑے کرارے حضرت جن رضی اللہ تعالی آپ فرما نے جہا اللہ تعالی نے چین سان بخشیا ہوا جی بادشاہ پتا لگ جائے کہ انہوں کی ملیا کھڑا <سؤال> ہے اندر तो तो तो فرمایا سڈے جنگ کی سان بیٹھے جی اے سکون کوئی نہیں جاسا لے جنو سما محمد تھیر جنجالو رجے خاج میاں محمد بخشارف کھڑی فرما ہے رانجے محمد تو چھٹی ہیر چنجالو کی مطلب ہیر نو جو فکر پی گیا نا دا دے اندر مرنا جیونا دنیا دا رہنا نہ رہنا ہرک ہو گیا انہوں نا کسی دی پروا فکر رہی نا خوف رہا نہ کام وہ ہکے گو مسلم بزرگ لوگ فرما رب سونے ایک رب سونے جو گم ہوتا ہے نا ایک سونے جو گم ہے وہ دنیا دا فکر فاقا گم ہر شہ ان کے اندر نکل جاتا ہے کوئی مرے کوئی کھپے کوئی کسا لچے دنیا جاوے آ, تے تو گم نہیں لگتا دنیا آئے وہ خوشی نہیں لگتی وہ ہمیشہ ہک دے فکر چیٹا ہوں سجنوں دنیا دا خوف ہو نا تے خوف ہوجیب گل دل یہ دلچہ پیدا کر دا تے آخرت دا کم تے رب دا خوف ہوٹ چال ہے اے الٹا دل روشن کر چکا ہے دنیا دے خوف تے غم دے نال دل مر جخرت دے تے دے خدا دے خوف دے نال دل زندہ ہو جاتا مریا دل زندہ ہو اگر دنیا کا آ جائے نا غم خوف تے بندہ کس دل ترپوک بڑھ جائے اگر خدا دا خوف آخرت دا غم آ جائے تو بندہ دل بن جائے جی مولا علی سنویں دل ہاں کر دینی بول مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ جو ایڈے دلیر سن سن قد مبارک تو دا درمیان درمیانہ काट, काट, جسم جسامت کوئی ساری کام درمیانے بندے لیکن آپ فرماند نے جدو میری اکھ جنگے خیبر جانا سنا نبی پاک جھنڈا فڑا میرے واسطے میرا نام پکارے گیا میں اللہ سولہ اکھاں خراب نے آئی آئی پہ آپ سرکار نے لوا پہن میری اکھ مبارک پایا پر میں اس بعد میرے چنی ضرورت آ گئی ہے کہ میں کس میدان چریا نہیں بولو تے مکن دے اصل جڑا وہ اکھ آئی سی نا اکھ آئی سی اکھ آئی سی آپ سرکار دی اندر دے اکھ کھلن دی کھڑی آئی سی میرے حبیب جیڑی لواب تہن مبارک لایا نا او خالی اکھ دی زہری بیماری نہیں سی کھی وہ میرے مستفا نے علی کی وہ اکھ کھولی سی دھردی جو دھرتی بیٹھ بیٹھ آخرت بھی دیکھتا سی دی کرجو نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ شام نام دیتی نام ل ن دیتی جھی میں کم لی نام کو جی میں کملی و تیرے نام کو جی کملی تیرے نام نہ کر کری رو سنلا نہ میں تفصیل نہ سنا تیری ہر ہر ادا کران کی تفصیل ناد نخرے تیرے مسحباب تفسیر Come on. سجنا میرے پاک علی شیر خدا مشکل کشا پچھا اک مبارک جڑا نوی سونے لواب لوب مبارک پایا سی اس لواب دے نال پاک علی اکھ دے سامنے عرش فرش جا کھولے نہیں ظاہری بیماری, بیماری کی بنی, بس بنی سی بس ظاہری درد پہنا سی مولا علی, علی مشکل کشا دی قسمت بھاگ جاگڑے میرے باک علی مشکل کشا رضی اللہ ہو تالا تا تو فرما گئے سن ممبر شریف دیکھو کے فرمایا لو میرے میرے جو چاہو پوچھو جو چاہو پوچھ لو سدکے جا ذرا سن میں ارد پیا کرنا رب وسدہ حلا شریق مولا انسان اگر پر سکون رحمت والی زندگی عطا اتا فرما تو سڑی ملتی ہے जदों इंसान अपने रब रहमान की दी रहनुमाई मुताबिक मुताबिक मुताबिक जिमेंब चलावे बंदा उवे चले जिमें ग हिदायतनामा हों गी के दे असूल हों ने चलावन देवे चले तो गी सही चलती جے وہ خلاف نے ہو سجنا رب دا او سونے دی اے بڑا مشینری ہوتی ہے انہیں یہ بنا کے خالی اوارا نہیں چڈیا یہ مولا نے اے ہدایت ناما آئی اے اتار کے مولا سونے اصول دسے جہا یہ سولہ چلے گا دنیا چل پوے قسم خدا ہمیشہ کافر کدی دلیر نہیں ہوں کافر ہمیشہ بل چلتا وے اس قرآن دی ہدایت چل جا حضرت سیدنا فاروق نام رضی اللہ لو آپ سرکار دے فوجیاں نے آپ خط لکھا آپ فوجیا نے خط لکھا ہلور جناب اس علاقے کے دے اندر جنگ لڑدیا سڈے کوئی ہے مہربانی فرماؤ فوجر بہت زیادہ نہیں سڈے والے بندے روانہ فرماؤ حضرت فاروق آزم نے تین بندے روانہ فرمائے تین شخص فرمایا تین نہیں تین ہزار پہ آدھے کی پے آدھے کبھی سد کے جواں تیری ریاضی کی بول رہی تین دزار بن دے دار مولا علی سرکار شیر تے بھاری. کیوں جو غم دنیا دا نکل گیا ہے. تے آخرت پہ خوف ہر کسی نکل گیا ہے. ایک مولا دا رہ گیا. تے ایک غم دنیا دا ہو سمجھ اندھیرا ہے گم آخرت کا ہو سو دنیا دا قسم خدا بھی بندے کھا نو نو. جا دکھ کھا دا غم کم نا ہر نو کھا توجہ نہیں فرمائی, توجہ فرمائی. بول بول سبحان اللہ ہر کھوی کبھی نہیں جدو ایک آخرت دا غم پہ ج ہاں میں مثال دینا ایک چھوٹی جی ادھر ویکو کسے بندے سر پیڑ ہوے دھڑ پیڑ ہوکلیف ہونے آخو سو تین موت آنی ہے کوئی غم اے پیڑ یاد رہے گی کیڑی رہنی کہ یاد یہ کسے آخنا وا سنا ڈیڈ پیڑ ہے ہی انہیں آخنا یار اللہ دی خیر رہے تو سویرے دی گل کر ایماندار دس میں ہے اللہ کا فکیر یہ دا مطلب بے, چھوٹی تکلیف دے سامنے بڑی آ جاوے نا تو چھوٹی بھول جی سونا رسونا کھولتا نا وہ دنیا دیا چھوٹیا تکلیف ہاں بھول جان دی ایک اگلی تکلیف یاد رہی ہے پھر غم ہوتا رہتا ہے جی گم ہوتا رہے نا پھر بندہ جرت والا بھی بنتا ہاں ہاں ہاں ایمان ایک گم پا کے نلہ بس کا فکر جو رہ گئی باقی کی رہے وڈی فکر اللہ دے ولی اس واسطے لا دا دا دا مطلب کائنا دا. دا. خوف بھی کیا گم بھی گیا تے خوف گم جاوے تے زندگی سکون والی کیوں نہ بن جائے نہ پھر مولا علی وگو پیا جڑے چو کچے تھان ہو لکھ چین کرار چند بلکہ آخر قسم خدا دی نو رب سونا اپنے عشق دی دولت دا دا فرما دے جنہاں نو اس درد دی دولت مل واسطے دنیا جنت بن جاتی میں کتاب پڑھیا وے رب واستا گلال شریف کے آشک لوگ جہے انہوں کیا مت والے دن رب سونا یہو جی جنت دے گا جتنے ہورا کسور نہیں ہوف رب کی ہونی ہے توجہ نال بول سب بڑی سوفیا کی گل شاہ صاحب کرما والے شریف والے پرماتم ویلیو آشکان دی جنت جہی ہونی, ہو ہونی. آشکان دی جنت ٹوئے ٹیب ہو مطلب اللہ تک اتنے کسی نال لگنا اتے کھن لگنا توجہ نہیں فرمائے چشما فخر جہاں دیا میرا تن من گیتا چو گولتا میں فخر جہاں تو جنت قصور کسور راجی دیا بول سبحان ہو سجنا جنت در سکون ہونا اوتے غم نہیں ہونا خوف نہیں ہونا جنت داہول پاک ہونا غم تے خوف کسے شہر اتنے نہیں رب مولا سنے دی ہدایت دے بندہ ٹر غم مک جاندے نہیں غم آخر دا کو خدا دا رہا وے پھر دنیا تو جنت بن دنیا جنت دا معاشرہ بن ہے قسم خدا دی کر کے कसम खुदा दी थले रहते ने हाजी गल सुने जन्नतिया थले रह कुरान की हिदायत चलन वाले मोमिन मर्द तरत उन्हों तो भी अगे चले जाते ने سم خدا دیو پاکی، پاکی، او پاک زندگی، نو نصیب دی فرشت نسیب نہیں ہو سکتی پاک زندگی قرآن دی ہدایت چلانے مرد مومن تے مرد عورت مسلمان فرما میلا حیات اللہ فرما مرد ہود ہومل سالے کرن پر شارتے ہون ایمان والے امل سالے کرن ایمان والے ہود ہوے بھاوے عورت ہوے اسان ضرور ضرور جی زندگی دیں گے جڑی پاک زندگی ہوے ہو گی آیا تین ہوگی پر سجنا یہ نہ سمجھی پاکی کا زندگی جنت صرف ملتی ہے قرآن پاک زندگی دنیا مل ج دنیا جی تیبہ مل جاتی ہے سلام زمین تو اتارا سی مولا اے خطاب فرمایا فرمایا رب سونے فرمایا جاؤ زمین جنت اتار آ فرمانا کیے جڑے میری ہدایت کے پیچھے چلن گے خوف تے غم نہیں ہوئے گا توجہ نہیں فرمائی جی تن آخت جنت جا کے مکنے نے میں آخا گا رب تمین الارا سی جنت چو اتار رہا وے توجہ بس جنت تے تشریف لیا کے زمین پہ ادھرو آ رہے ہیں فرما چلو اترو تل ہدایت آئے گی میری من تابے ہو جی میری ہدایت چلن گے پیچھے چلن گے لاکو والا ہو گیا مطلب رب کی ہدایت دے پیچھے ٹر پو بندہ آزاد ہو جنت نہیں ہو جائے گا توجہ بول سبحان اللہ یہ ہوئی سونے دے کلام کا شان ہے یہ رب کی ہدایت دیتی کسم خدا دی جا دے اتے زندگی بے خوف, خوف تے بے غم, بے غم ہو بے غم جندے جندے جندے تے خوف غم تو آزاد ہویا بندہ تے آپ سکون, سکون نال بول سبحان اللہ تے آپ سکون چ جدو اے دولت نصیب ہو جان کہ خوف خوفی را رہ جاوے تے غم صرف آخرت تے باقی ہر غم تے خوف اندروں نکل تے اس قرآن دی شان پھر ہوئی کہ بندہ دنیا سکھ معاشرہ ایک جنت ندیر مرد فرشتیاں تو عورت قسم خدا دیبہ نا چلاو گلاو سدکے جا میرے رب جلی یہ ہدایت اتار جہار دے نبی لے کے آئی وہ سکھ سے رحمت والی زندگی وہ جنت ندیشرا ہدایت ہدایت نہ ہی بنتا جدو بادشاہ تو لے کے تھلے تک ماشرہ رب دران کے مطابق چلانا بن جائے رحمت آپ ہی بن جائے سدکے جا میرے فارو کیا میرے پاک نبی مستفا سی دنیا معاشرہ بنایا نہ خوف ران ران را فکر مک گئے ہر کسی اگلی فکر گئی ہر کسی اگلی فکر پا گئی سدکے جاو میرا پاک فاروق آزم رضی اللہ تعالا نو ادی دنیا دے بادشاہی کی تیے. کوئی بندہ زکات لینا حقدار فاروق آزم نہیں رہن دتا. کوئی بندہ زکات لین دے حقدار فاروق آزم نہیں رن دکی ایک بی بی بیبی بی بی. مدینے اندر خیم کوئی مکان راندے سن ایک بیان ایک بی بال بچے چھوٹے چھوٹے حضرت فاروق آدم رضی اللہ مدیلہ ہوتا دی آدت باغ سی رات دا ویلا ہونا بادشاہ سونا نہیں کیوں جو رب دا قرآن ہدایت دے ال ربے واقع رب دے کدو سوندے سجنا جڑا سوے گفلت وگو جڑا گفلت نال سو جانے لے وہ ستے ہی رہسیب بھی سو جانے ایسے واسطے رب دے فقیر لوگ سونا چھپ دیں محمد یار اور فریدی فرماؤں سونا ہی بن گئے ہیں نہ سونے سے اہل دل اس لیے میں سوتا ہوں کسی نوحہ گھر کے پاس بول سبحرت فارو کے آدم نکلے باہر ریادی حالات ریادی حالت دیکھنے کی خاتر فاروق آدم جنگل گئے نالک سنگی سنیا ایک گھر हांडी دیکھنے کی آواز آ رہی ادی رات کا ویلا سی हांडी दे दा नाल बाल रो खड़क ने फारूक बादशाह अल्लाह दे कुरान दी हिदायत चलने उन्हों दर्द आपना नहीं सिर्फ नबी की उम्मत हों कसम खुदा दी اپنا فکر نہیں صرف نبی پاکر سڑکے جاو حضرت ہانڈی دے دی آواز سنی دروازے دال کھلو کے آواز دے بی جی ہانڈی کیوں پی کڑکتی بال کیوں پہ روڈ بی بی اندروں آواز د हूं बीबी नुँ पता कोई नी बंदा कौन पुछ वालाजी बाल खाने कोई नी बुखे ने मैं पानी पाया होोई फेर फेर खड़का खड़का के नानु दिल मुतमैन करके राी रोंदे पे حضرت عمر پاک سرکار نے آواز گل سنی امر چیخل گئی پہ آپھی چھتی واپس مدینہ شریف آئے المال سی مال آٹے دی بوری کپڑے پائے گیو سٹیا کھان پی کا سامان سٹیا کجوران سٹیا یار فرما میرے موڈے ترک وہ مینو آ فرما نے پرا ہو کیا مدا بوجھ تھی چکنا امر نکنا پینا کیا مدد وزن عمر آپ ہی چکے گا موڈے تائی بوری سرکار اور ہی گئے میرے کول سامنے کتاب اسیا جلدا والی تاریخ دمشق پیا کرنا وا آپ سرکار گئے بی بی فرما دسیا نہیں آلے میں کھانا بی پکانا وا پھرا بیار پھر حضرت نے ہانڈی دی ہانڈی دی مبارک دجوران سٹیاں سٹیا آٹا بنایا ایک ارب دے مطابق بادشاہ بن کیوں بیٹھا بادشاہ بنیا میں حق کی حضرت عمر بن خطاب صدقے دیا ساری خدمت کر کے نو ہسا کے راضی کر کے اگو جانور ٹپ ٹپ کے بالا نو ہسا کے حضرت امر فرما نے بیمر مینو ہی آخرے لے. بیبی راہی آخری, آخری آخری بی, بی سی جڑی گئی باقی ہر پاسے حضرت کیوں جنت والا معاشرہ نہ بن جاوے جب زمین کے اتنے بندے فرشتیاں دی مثال پیش کرتا دی مثال پیش کر کڑدیاں نہ جناب فرشتے لاو میرا آخر دے گھر ہسن دے سیدہ خاتون توجہ نال بول اللہ جس گھر جس گھر درج دی پاک وسدیا گھر کدو جنت تو گاٹے میں کسم خدا کی کر کے آنا اصا چہلانے مت لگ گیا سارے کوئی ایمان نہیں رہا اقل نہیں رہی سمجھ نہیں رہی اقل سمجھ آ سرف ایمان د میرے مستفا بیاں رحمت نال آ نایا بن منایا بنتی تمبی چڑھایا بن دیے نا مون منایا بنتی نہ تمبی چڑھایا بن دیے اللہ دیا پیارے محبوبہ گل تر بنایا بن دیے اللہ دے جلالا دے اللہ. اللہ اللہ. کتوں تباہ ہوسان سوچا کیوں رکھیا, رکھیا نے قرآن صرف تاں کر کے اور سڑے یاد آ جڑے ساری زندگی دنیا دو تے قرآن دی مخالفت تاں کر کے جڑے تمن خان قرآن دی گل دنیا دی سننا بھی کدار خدا دی کر سدیا نے حافظ سدا نے ختم کرنا مڑا روئے مسلمان باقی تو ایڈتی انہوں نے چسلمان کا یہ نظریہ کہ قرآن مجید دی لوڑ کبر یا ہش قرآن تو بغیر جی سکنے بڑے سوکھے جی یہ دنیا بلکہ قرآن ہوا ہو سوکھے تین گل سمجھا کہ کجنا نہ کبر ہشر تو بغیر ٹرد یہ ٹر سکو نہیں فرمائی ملوڈیا نے حسے ونڈے ہوئے نے مجید حصے ہوئے شیا نے شان اہل بیت دیا آیاتاں جہنیاں لبیاں وہ آیات سو فور آپ آیت رب آیت رب دی سو فور اپنا مار کے تے کام چلائی فلے بھابی جڑے نے وہ آیات چڑھیا نے جہیا انبیاں ولیاں دین شانہ دے خلاف لگتی لگیاں ایک پاسے ہو کے وہ جناب اسے کام جڑ گئے انہیں بھی اسی طرح سو ایک آئے تب تھی سو کوڑ اپنا رلا کے کام توڑی جی ساڈے بریل بھی او لالا ہلا خو فا ملام یخنو الا او لے آو فون لائم ملا مخدن دی جوڑ, جوڑ کے سنا سنا کے یہ بھی اپنا دال دلیا پکائی کھڑے نے ٹکر پانی چلائی کھڑے نے سد کے جا میں لالما تو پوچھنا وا مالمو قرآن بھی ونڈ کر کے دو چار بنے جو چ باقی قرآن اللہ نے اتار کے کی سناواں کیڑا کسے نہیں سنایا او. یا سنایا ہے مگر سنایا ہے صرف سنایا ہی جانا ہے اگان پہچایا نہیں نہ سمجھایا جا میں لکیا حصہ قرآن تین سمجھا واٹ کر کے لوگ سنتے آدھے یار چی گا جہلو نہیں سنیا آدھے یار نویاں ہی گلیں کٹی تے نہیں آ پوریا نے پر اپنے سامنے جو کدی نہ آئی توجہ نہیں ہو آپ نمیا نے جو آخر اس قرآن سان سرف چاہیے جڑا سانچ نہ آخے مگر, مگر, مگر, مگر سانو نہ بابیا آخیا وہ قرآن پڑھو بس بریلو کے پیچھے ہو بریلویاں آخو قران پڑھو جڑا بابیا کے پیچھے شیاں آخیا وہ پڑھو جا بابیا दे पिछे लगना है बजुर्ग लोग फरमा जिन्हें समझा ना किसे हो हो तो तक किसी होर बने जन्ती बन दिया जला समझे तो मेरे वजो नहीं है जयतियां समझे ना जन्नत जन्नत मेरे जिम्मे साडे बोल भी इसलिए आंदे कौम सा जिन्हें भी आए जो सारी जनती ساری جار جنت ہی جنت گیا میں کوئی کوڑ نہیں مارنا سجڑوں میں اگلے دن گوڑے آپ تقریر گیا تو بند نات خو بڑے نات وہ جن محفل جی آن والے نے سب سرکار دے بلائے ہوئے پڑھتے سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں, آو دے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یہ سن دے نا میرے کو نہ گیا مینو سوچ آئی میں کہو مین سمجھ نہیں لگتی ہے سارے تے سرکار دے بلائے سارے میں کیا سرکار دے سردے ہوں کہ میں لگتی جڑا کنجر لے جانا نہ جڑے سرکار جو بلان دے نے تو نو باللہ اسے واسطے تو میری امت دیا جا बकवासादी जिम्मे इतना हज नमाज हो रू सि मैं नाथ पढ़ा पैसे खरे खरा रौला मुक्का नमाज आ कि तू मौली गल सोना کی دے جاری؟ دے جاری؟ کیا نات نبی دی یہ آخری دی جو حج میں نہ پڑھا میں, میں صرف نات پڑھا کیوں جو نماز حج پیسہ لگتا ہے ادھر پیسہ ملتا یہ تا سوکھا ہے قرآن سجنا جنا جنان ہمیشہ تو اللہ سنے دستور بنایا سوالک نبی اللہ دی ہدایت نے ہدایت لے کے آئے دنیا والے جدوں اللہ رسول اللہ سونے دے نبیا پاکان کی دسی ہدایت دے مطابق زندگی گزار دے رہے وہ لاخوف سے بےگم زندگی گزار دے رہے دنیا دا معاشرہ رحمت آ جنت نظیر بنتا رہا اللہ سونے واہدہ شریق مولا ہدایت جنیا انسان جڑے رسولوں کو علاوہ اللہ رسول دیا دیتی ہدایت رب سونے کے دسے راہ رب رسول جڑے نے انہوں تو علاوہ اپنے اپنے پیدا کرنے شروع کر دیتے اپنیا ہدایت شروع کر دی شعور دینے شروع کر اللہ وہدہ شریک مولا دی ہدایت نو پچھوں دے رہے سٹیا انہاں واسطے عذاب آنے شروع ہو گئے ببال بن گئی پریشانیاں وکھریاں آ گئیاں بیماریاں وکھریاں آ گئیاں عذاب دنیا دے وکھرے آ گئے آخر آخر جا نتیجہ نکلیا ہے یہو جہاں جی تھڈوئی بڑوئی اس دنیا کے رہن دے قابل ہی نہ رہ تیاگ جانے رہے پن نے بنج مبتلا ہو کے جب اللہ وہدہ ہلا شریک مولا سونے دی جتی ہدایت دے مقابلے دنیا اپنی ہدایت اپنے اصول اپنی زندگی دے طریقے پیدا کر لین گے اس لیے رب وقدہ حولا شریک مولا انہوں نے شاطان نفس سپرد کر دینا پھر اللہ دے غضب بچ کے آج اپنا جناب مبتلا ہو جاتے ہیں اس دنیا دے درد لکھان دکھانا ہو کے آخری اللہ دیا بن فس جحمت والی زندگی ہمیشہ انہاں لوگوں رہی رہیے جنہاں اللہ سونے دے دیتی ہدایت دے مطابق زندگی گزاری توجہ نال بول سبحان اللہ اے کا تاریخ پٹ کے ویخ سب کا تاریخ پٹ کے ویگ نبی, نبی, نبی آئے نبی آئے رسول آئے ہدایت لے کے آئے کافر جڑے اگوں سن اگوں اگلے کہیں لگے کوئی سڈے کول ہے وے ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ سانوں تیورت نہیں کسی ربدیتی ہدایت کی سلح والے سانح کی لڑ نہیں سانوں ہدایت کی لڑ نہیں سانو دنیا کے اندر اصولوں کے چلن کی لڑ نہیں سانو اپنے اصول شعر کافی نے تڑے شعور لے کے آخ لے کہڑی ہدایت لے کے آخ لوے جب وہالما نے اپنے علم مغروری کیتی اپنے علمائے اپنے رب واہدہ شریک مولا اصول ہدایت نڈ کیتی رب سونا اداب دب سونے تکلیفت کھچنا ہوتا ہے جی کھچی کے وا پسا جان تو ٹھیک نہیں ہمیشہ یہو جہب دا سفیستی تو مٹا کے ٹر جانا وے نہ من وال ہمیشہ مکا جانا وے رب سونے یہو جہاں دستور بنا رکھ ہو جائے اللہ <سؤال> و شریق مولا انہوں کیورتر سورت مومن آخری آیات بیان فرمائیے ذرا بول جا سبحان اللہ میں اچ دربار سے جا قرآن کی میرا سی ڈھول پیا گڑ میں اگلے دن بورے والے بول پیا میں آ जीनू वेखो जे नाथ खून नाथ पढ़े नाथ खून नाथ पड़े वो भी आंजरी बनद बन मेरी इज्जत नहीं घटती मैनू नच के यार मना दे सदके जावा इज्जत तो कंजरी बन गई है पर इज्जत घटी थप्पी बुले छा देखे होंगे ने کوئی ظالم آکھ دے جی یار نچ کے منی مینو گرو گرو پا لین دے میں اگل دن بورے والے خیر بول پیا میں نچ کے منیلو میرے پیروں میں گھونگرو بنو میں مہربانی کرو رب نچدیا گرو میرے پیروں میں گرو بنو اج میں لب لوا بسالے ماں اللہ و فکیر لوگ اللہ واہ دہلا شریق مولا جی گروا منی جب سونا ڈھول نمکریاں منی ساجباجیا روحانی مخلوق مخلوق کی پیاس بجا موسیقی روح کی گزا ہونا غذا پوری کراما خیا جسے نبی نہیں اتارایا اپنا بول <سؤال> ہی اتاریا دسو بھائی ڈول اتریا نبی دسو دکھو سوا لکھ نبی نبی دسو مطلب شفا اربی بول سبال جی دیا بول سبال اللہ سدکے جا میٹھے میٹھے سونے دے دے बोल कमली वालिया मीठे मीठे सोने तेरे बोल حق بیانے مناف مومن نکھر جہاد آ رب دے فرف مک جقان مومن وکرا ہوں منافق وکر ہوتا ہے کیونکہ رب فرما لمی اللہ سونا فرما ہے اللہ کی شان نہیں اللہ کدیج نہیں کرے گا مومن منافق کر لے رہنافکا نی دنیا مومن سمجھے رکھے رب فرما نہیں میں کھول دا وکر وکر کر داں وہ سجنا جدو چج بج رہے چج جدو خڑک دانے, دانے روڑ توڑی یہ جڑا حق قرآن آیا پاس چھج ہی عز... مارتا مومن سنتا جاوے گا ٹرتا جاوے گا منافق سنتا جاوے گا سڑتا جاوے گا ایماندار کسمیا پیان جب سونے سے بول پھر مومن ٹرے کیوں, کیوں مومن, مومن, مومن اے کیوں اے پچھیاست رب کسے پسند کرم کا کسا قو میں آد کا کسا قوم سمود دا کسا فلانی قوم کا کسا قو میں کس میں لوت سارے کسے فرمائے کیسے واسطے بیان خط رب چس آج رب چسا نہیں لینا میرے سلیر جی انے کرتوت کیتے عمل وہ ہوئے تو نتیجہ لینا پینا نہ سمجھانے نہمل والے کیتے تے نتیجے صحابہ والے ملن گے او میرے نبی دی امت قرآن ہر ہر ہر کوئی حاصل کر بسیرت حاصل کران کی فرمانا ہے پڑھا بولو بولو بولو فلم <سلام> سیرو فل ارد گروکان کانو اکثر آسارن فل عَنْهُمْ مَا کانو يَكْسِبُونَ اللہ سونا فرمانا کی گلے لوگ زمین چردو لئی سیر نہیں کرتے کا نظور نہ آ کے بت بھی چلا مدلے جہے یہاں تو پہلو گزرے نے انہوں کے انجام ویخر و حال تک ہوا کی سیر اجکل دے دیا کرتی ہے سیفل ملوک جھیل ویخن کی خاطر سیفل ملوک جھیل کی سیر سلیل کرے گا منو جیڑی سیر کا رب حکم فرما ہے او دا انجام تین دشمنوں کا کری والیاں سوچا نہ رکھی تاکہ تر سزا بچا پس جیسی بول بول بول سبحان اللہ! آه, سکول لکھا جی پر قرآن حدیث حد آئی. نظر آیا جو سو نبی پاک سکار جو بند سلو مسلے شریف, شریف تو نبی پاک کے صحابہ بھی سامنے باڑا نسائی کی حدیث نسائی شریف حدیث کتابوں کے ادیس کی کتاب حضور پاک نبال پڑھا کے بہ جانا, جانا، وظائف کرنے جتو جدو فارغ ہونا سابا سامنے بہ جانا اصا زمانہ جہلیت دور جہلیت کرتے گل شروع کر دینیا اسان ہسنا نبی مسکرانا توجہ نہیں فرمائی نے کی مطلب اپنیا پچھلیاں کیتیاں دور جہلیت جی کی جی کھچا کی کی مار داں دے دے دے کی ظلم کرتے ہوئے سات کیبی سونے آئے رحمت کی ہدایت دیتی بچ گیا ہوئے آنیا ہسنے مسجد شریف کے بچ ہسنا دیاں دلان تے معلوم ہوسجد اپنے بھڑے کرتوت یاد کر کے ہسنا تاکہ دے دین دی عزت ہو سنت میرے دے صحابہ دی اگر نسائی شریف اے حدیث نہ ہو تو میں زبان کٹا چھوڑا تو نہیں فرمائی ہاں. میرے تو اعتراض کر جا چی متھی تا یار میں جنہ جوکی خان ہساوست رکھا ہو چی ہساو کرتا ہے جن شوکی خان کیسٹ رکھی عمر شریف کی رکھی ہوا دیاں دچا مار کے جھوٹ لانت بول کے نہیں کہ میں ہساؤنا نا کوفر تزلی لاسی یہ ہوئی ہے نا مثلا میں پینٹ شرٹ دے خلاف بولنا تو میں آخنا ہوا کی مصیبت کھوتے نو پوا دے وہ بھی پریشان ہو دی گل جو بندے ہس پہ کوفر زلیل ہونا نبی نو عزت ملنی ہے اچھا میں جو دنیا تلا اے ساری ذمہ داری جو لی پھرنا تو ممبر بیٹھ کے میں لگا پھرنا میں پتا اتر کی بولنا تو میرے کو حساب کی لین میرا حساب رب لینا تو مجھے ڈر بھی ہوگے دن آخر میں ریسٹرنی ناراض کرنا میں راضی کرنا رب نہیں کرنا بس کیوں وہ ناراض ہویا میرا کھ نہیں رہنا تھی ناراض ہوئے میرا کھ نہیں بگڑ وہ راضی ہویا میرے بیڑے پار ناراض راضی ہو میرا بیڑا گرک ہو ہی توجہ ڈی جنا چبول اللہ ایک د سانگے ایک دے گی جی ہو छोड़ता तू एक थी मतलब आता वर अपने लोगों राजी कर अपनी इज्जत के ख्याल ही छ تک ساگے تارا مطلب گل کرنی بولنی خاطر سجنا سن قرآن, قرآن تو جو کنڈ کی پتہ ہی کو نہیں بیٹھے اچھا لوگ ہاتھ چوم ہندی حضرت ہوئے کرنی دی کدی کسے جتی نی چائی فرمائے فرمایا نعمت یاد تیرا شکر ادا کردار گا شکرا نہیں مرانگا نعمت یاد رکھا عشق سارے رنگ مڑ دکھا چڑھ سارے ادب سکھا ہے قسم خدا بھی یہ دولت مل جاوے نا سارے ادب آ میرے مولا علی دی گل سنو میرا بولو اللہ آ میرے کو کتاب پہیے محدس نے ابد ال پر سوائے مکی حضرت اللہ آب لکھ حضرت ابو بکر ہاں سمان محدس کے حوالے لکھ حضرت ابو بکر حضرت, ابو بکر حضرت ابو بکر مولا علی نبی پاک سرکار وسال شریف تو چھ دن بعد قبر شریف دی زیادہ تر گئے کدھر گئے گیارہ اللہ صبح سرکے جا سب بول چبحان سونا سامل یار سجا سامل ہوت ہوجا مد رید دا پے بے حضور ہم روز ادلتی تاک طلب وہ اتھا مہ مٹھڑی نب میں مٹھڑی نت جلب سونا خوشی مل کیا رب مٹھڑی دونیں یار نبی دبدار حضرت ابوبک مولا علی دونوں نبی پاک دی قبر شریف دی, دی, دی دوال جا رہے لے زیارت والے پاس عربی بھارت پڑھنا ولما جا ابو بکر والی تقدمیا خلیفہ تو رسول اللہ فقال ابو بکر ما کن تو لیا تقدمہ جلن سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ہے ربی کمند لبی ہوں دار دوار جار حضرت ابو بکر سدی مولا علی عرض کر رہے ہیں رسول اللہ کے خلیفے تھی اگے چلو میں پیچھے ٹرانگ تقدم یا خلیفت رسول اللہ. روایت حدیث مذہب کوئی مذہب کوئی نہیں آنیا جو بکر میراسی جو اٹھ کے بک بک تے دین بن جائے نہ نا نا سا مطلب اسلحق یا قرآن یا دے نورانی بیان ذرا بیانجی بول سبحان اللہ پر سجنا دے میرا سیا مطلب کوئی نہیں میرا تبج نال بول سبحان اللہ سدکے جاوا میرا پاک پا کلی فرما اے رسول اللہ دے خلیفے اگے چلو آپ فرما نہیں میں اندے اگے کلنا ابو بکر فرما فرمایا میں نبی ہوا ہونی کا منزلہ تی مر ربی فرمایا علی میرے سامنے میں اپنے رب دام سامنے مطلب جی میں رب دبیب علی میرا حبیب میں کہیں ہوگے چلانا ادھر میں اللہ دے فقیر لوگ کیوں آخر نے تیرے دردیاں کتیا نہ کتوں کٹیا دلیل میرے دی کتاب حضرت فاروق آلم دی شان جلد جی اس لکھے حضرت نبی صحابی نے نبی صحابی نے جنا دس سال نبی پاک دس سال تو نبی پاک سرکار دی خدمت کی حضور پاک دے نال ہی رہے سفر حضرت جیتے بھی ہوں سن نبی پاک شریف بھی آپ کے کول ہوں دے جوڑے مبارک بھی آپ سکار سن حضور کا لوٹا مبارک بھی آپ ہوں نے مسود فرما نے جی مجھے پتا لگ جا فلانا کتا عمر دے میں پیار کر خشک ملا نا مراد خشک جڑے نے لاؤ جی گلام کرنا آرتیاں میں کہ اوترا سکا اترے سکے تینوں کی پتا ہوں ایمان دس دلیل اگر غلط میں حوالہ ثابت کوئی غلط کرے تو میں دبان میں جو حضرت عبد اللہ یار میم پتہ لگ جا کہ فلانا کتا امر پیار کردہ میں بھی پیار کرنا فرمائی حضور س... خواجہ میر ابدل واحد بلگرامی سبا سنابل شریف کے اندر لکھا حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بابا فرید کے خلیفے اپنے دربار شریف دلی بیٹھے سن آپ بار بار اٹھ کھلوتے سن گلاما پوچھا حضور کیوں اٹھتے جی پر مایا ایک کتا گزرد میرے دربار دے دگوں میرے آستان دے ایک آسان دتا گزرد وہ کتا میرے بابے فرید دے آستانے دے, دے, دے کتے دا ہم شکل ہے میںرا بول چال سلحان رب دے قرآن والی ہدایت آ جائے تو سمجھا تیر پتہ لگتا ہے ہوں سیر کیوں پہ آتی ہے صبح دی سیر نہیں سویرے پارک نچ نچ کے پتہ ہی کون عزت ہےڑ گیا تھا سانو نہیں پتہ عزت اج عزت دا پتہ قوم نو दस वैधिया भैया नोटा दे खिला हां पता नहीं किनिया खलोतिया सन कि खलोतियां हो भी गई तुसा तो जुमला नहीं जानते पंजाबी जा कि खलोतियां सन तो खलोतियां हो भी गई جڑے پنابی نے وہ سمجھتے ہیں اس گلے کتنے پہ جاندی خیر میں ایمان سال دیا بڑیاں لاہور دے اندر ویکیا فوٹو انہوں لگیاں لگیا پیو اتوں لکھائی کھڑا کھڑا امیدوار اال کی بڑی کے اتوں کہ مونج کٹی چانگڑ بھی ہل امیدوار ڈگی ہوئی امیدوار ہاں جی آپ کا پھردے آخ ایتکی میری دھیان نے وہ کھلوتی ایتکی انہوں بھی کرنا گا کامیاب ہوں اگلے تے بڑا کچھ سمجھ جی اگیت کی فلانے کی کھلوتی ہے تے تھلے پتہ نہیں کون کلوتا یہ طرح ہے حفیظ جلندری احمد اللہ بولیا حفیظ جلندری وہ جدہ قومی ترانے سور سے ساز آئے نا جڑے رب اگ نہیں کھلوے وہ بھی اٹھے کھلوے جڑے کنجر نہیں نا رب اگے کلو اسی کے ساتھ اگے اٹھے کلو کی جی ترانے کا احترام ہو رہا یہ تلا میرے نالوں چوکھیا جان گو ہاں جی ہوں با جدید گی نہ بنو تو بولو سبحان سب کرتوت کرفی جلندری فرما غلامی میں بشر عزت کے مانا بھول جاتا ہے غلامی میں بسلتا پتا نہیں خوش ہوئے عزت رب راضی کرنے چاہیے توجہ نہیں فرمائی میں قبضہ قدرت میری جان ہے صرف اللہ دا قرآن بس اور پاس یہ عزت ہے میرے جو لگ گئے میں سیا آخ عت لین گیا کھڑا تھی میرا چوڑے دے گھر ایسائی کا بوا پیا کڑکاوے آخر میں ووٹ دیں میں آخر سیا دے سی تیرے دربار سے کدی بادشاہ سن مولا علی پرسنگ حسین پاک بابائی مولا ہرسنگ تنگی آ تنگی آ ارادہ کیا حضرت تبھی معاویہ دے کول جان بیت المال وچوں بی حصہ دے مین نبی پاک سرکار آئے ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ روایت پوری کھول کے سنا سونا محدث ابن کثیر کفیر دی الدایا و دی روایت حضرت معاویہ سرکار ہر سال دے سال खर्चा दरबार हजरत हसन पाक का आप भेजते दे होंगे सन बैतुल मालों जैमाल का हिस्सा बनता हूं खिले होंगे सन हजरत एक, एक साल हो जाए आप सरकार भूल गए नहीं भेजे हजरत हसन तकलीफ परेशानी आई आप जान लगे बिस्सा लया रात नाने बाग की जारत हो फरमाया पुत्रा बादशाह दरबार से जाना साम नहीं आज चा सुबान ला बादशाह दरबार से जाना साड़ा कम नहीं सवेर होजरत मुआवजा सरकार ने दुगने आप ही पहुंचा दिए आज चा सुबान سید سید دروازے ہی ہی چوڑے ہی سائی دے ہی دےنا ہی ایک پاسے چوڑا ایک پاسے سید سد ووٹ برابر قدر برابر فیٹے لانا تباہی نہ ہو عزت سمجھنا میرا تیمانے وے سید ایک پاسے ہوے ہو ساری مخلو کے ایک پاس ہو سونے کے مبارک خون دا مل پھر بھی نہیں ہو سکتے بول جا سبان اللہ کیوں انتہا نہ کیوں بربادی نہ آئے در وے خراب شریف مولا سونے کا آبادی بھی زیادہ سی آبادی بھی زیادہ سی <تصفيق> آبادی بھی زیادہ سی مت سمجھے دنیا آبادی زیادہ وارا بن کے فصل کٹائی بیٹھی آئی کئی وارا فصلیں کٹیچ کے زمین چ رل گئی اے نہ سمجھی کلے بندے تسان سا اس دنیا دے خربا انسان رب سونے پیدا فرما کے کئی نواب نل گرتا نہیں بہت آبادی والی قوما اشدہ خوب تن تاقت ہی زیادہ لوگ سنو ہاں جی اصل تو سن پانچ چھ چھ فٹ دیا آخری کا دل رکھنے والے چھ فٹ جوانا جا چھ فٹ کا بندہ ویخ لیے ساڈیا اکھائی تٹیاں رہ ج پہلیا قومان اللہ تعالی قرآن کھجیاں ڈگیاں لگتے ججیاں ڈگیا پہجیاں لمبیاں پہ ایڈے ایڈے لمبے جوان سن و فل زمین محلہ عمارت وڈیاں سن لیکن فما اگنا گانو یش مولا فرما دلا شان کیوں نا آبادی دی کسرت بچا اپنی طاقت جسمالی پرجا سکی نہ زمین کوگلے مضبوط مضبوط عمارت محفوظ رکھ سکیا جو وہ کرتے سن ان کے کرتوتوں نے کھ فائدہ نہ دتا جنیاں محنت کردے سن زلزلیاں, زلزلیاں تو محفوظ سا... رہتے زلزلہ پروف عمارت بناونیاں تاکہ ہلنی نہ جو پہاڑوں کے بڑھ پہاڑاں نو کٹ تا... کٹ کے نہ پتھر تراش تراش کے یا دے محل بنا پہاڑا نو کٹ کے پہاڑوں کے محل چبی مضبوط محل بڑا چھوڑنے جب کی کنڈ آخیا نبیا نو کی لوڑ ہے کی لے کے آئے گے سارے کول شعور نہیں تو نو شعور دھر उन्होंने सा हिदायत न साब दिता तो उन्होंने कोई ताकत कोई हीला कोई वसीला बचा नहीं सक्या उन अगला दुरा का बयान सुन सुनावा बोल बोल बोल پلما جاتے سونا فرما ہے جو انہوں کے کول علم سی دنیا والا دنیا کا علم جہن عمارتیں بنا سن جہد عمارتیں بنا سن جہد دنیا کا مال سمان کما دے سن کٹھا کرتے سن اس علم کے مغرور ہوئے خوش ہوئے اپر آئے نبیا کہ مذاق کے ہدایت لے کے آئے جی کہڑا دین لے کے آئے جی کہڑا شعر لے کے آئے جائے کہڑا علم لے کے آئے جائے سان سو نہیں رکھنے اللہ سرکار دے شگرد فاضل مولانا سید نہیں مرادر شریف کے لکھنے بولو بولو آلہ حضرت شیرنا شیرنا قرآن دے اس مبارک بیان دی تفسیر آلہ حضرت دے شگرد سید الدین مراد آبادی تفسیر خزائن الرفانے سامنے پی آم مل جاتی سچ ہے فرمایا اور انہوں نے علم انبیاء کی طرف توجہ نہ کی التفاق نہ کیا اس کی تحصیل اور اس سے انتفاق کی طرف متوجہ نہ ہوئے بلکہ اس کو حقیر جانا اور اس کی ہنسی بنائی اور اپنے دنیاوی علم کو جو حقیقت میں جہالت ہے پسند کرتے ہیں قرآن پڑیے نا ہر دور چون قرآن شانے ہر دور چ نو ہاں جہے کمینے نے آدھے نے نا پرانے دین کی بات کرتے ہو سور آ یہ پرانا ہو ہی نہیں سکتا توجہ نہیں فرمائی نیا کسبان اللہ کیا ہوئے رب پرانا آخ گا دیرتی چودہ سو سال ہو گئے آیا اسلام رب ہے تو پھر تو رب رب پرانا ہوگا تو پھر تنا رب ہوں کوئی نواں تازہ لبھی کی خیال رب لبو جا بالکل نوا کی خیال ہاں وہ لبیا تو پیا وہ اگریز کلندر اقبال ہے مشرق خدا سفیدان فرنگی میں گیا مولا جی ہوں مشرق مشرقی قوم بڑی کری نہ خدا انگریز بھی مشرق کے بند فرنگی مشرق کے خداوند بند سفیدان فرنگی مغرب کے خدا وند درخات آدھا آن اگریز سونے چاندی مال دولت جڑا زمین چ نکلتا ہے وہ خدا منڈنے سائنس نو خدا منتے مشرقی نو خدا من دے اپ کتنے ایماندار حال اپ پیا وے سجنا اللہ واہدہ شریق بولا سونے کا بیان کی تفسیری سیم الدین مراد آبادی پا فرما دے فرمایا اللہ فرما وے جا دنیا حقیقت شور کی بے شعور ہے شور ہے اچھا ویخنا نا تو نبیا کی گل <سؤال> تو دین کا کتابوں ہسنا چلو گے الٹا لیاٹا مزاق اڑا چلنا بھی نہیں مننا بھی نہیں انکار بھی کرنا مزاق لیا عذاب آ جانا تو شا دی چلے راب آ جانا مزاق اڑائی رب سونے آیا رزب اچھا میرے بنائے میرے بنا میرے گل مزاق میں کر بھی یہ ول کی گل ہونا بچاو آئی گلٹا مزاق اڑا انکار کرن پھر کی فرما رو مولا فرما جاتا جا مگا کڑا سن ان دنیا تو ختم ہو گئے جدو ہوئے اللہ فرما دلمارے مسلو راجی دیا بول سبحان اللہ مولا سونا فرما دے جدونا سا آب ویخیا سر آ گیا لوگ پھر کی ہوا کالو بہ و من گیا ایک گل من لیے جو کچھ اصان سر کرتے رہے جہاں کھیڈا پیا اتھا انہوں کفر کیا پر رب سونا فرمانہ سلے جدو ادا ہلتی کد خلط کافرون مولا سونا فرمانا ہے پر اداپس کے آخری جڑا دنیا تو ختم کرنے والا نہ رب سونے دے کھاتے کاغذات مومن نہیں لکھا اسے سارے کافر بھی من جی آئے وہ گلتی کرتے رہے تچا سر اصل خطا کی بندے سچے دن مولا رب فرما فائدہ نہ ہو گئے مولا فرما اللہ گور ہوئے فرمائی اللہ تعالی فرما میری یہ ہوئی سنت کی مطلب جدوں سڈے دین دا مزاق اڑا ہے حقیر سمجھنا ہے دنیا نے کنڈ کرنی آخنا یہ چاہیے عزابے ربدہ بدل درمایا نہیں توجہ نہیں فرمائی قرآن قرآن ہیر رجے کا کسا نہیں یہ سونی بائی والا نہ سمجھی दुनिया समझिया रब पिछलिया दिया कहानियां बयान करके सानू संभा दें सा कुछ नहीं होना ज उमर दकरा रब आेरी सुनत पिछलिया रही थी भी फरमाई ने मेरा तरीका एवं रहा है अंत मैं काफिर जेड़े बनन उन्होंने हालात बर्बाद तबाह कर جہے کفر کرفا سنا میرے, توجہ فرما. میرے مصطفیٰ دے صحابہ مجید اللہ ہدایت نبی پاک کے دے ان جی ضرورت سمجھا کہ انہوں نے دیکھی کوئی ہور قبول ہی نہیں کی تھی. توجہ نہیں فرمائی نہیں کافی ہے واہ واہ الرحمن علم المل خلق الانسان علمہ البیان رحمان نے قرآن سکھایا الرحمن علم و المل قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان المحل البیان محمد پاک انسان کو پیدا فرمایا اور قرآن, قرآن کا بیان یہ مطلب نکلیا ایک قرآن ہے دوسرا قرآن کا بیان ہے توجہ نہیں وہ فرمائی ایک قرآن دوجا قرآن کا قرآن, قرآن اللہ تعالی کا بیان مستفا کا محبوب کا چلنا ٹرنا بانا کرنا ہر کام قرآن کی تفصیل کتاب لیکن آپ ٹی ویاں تو فارغ ہوئیے انگلش دی بکواس تو نور خدا دا بھی نصیب پڑھنا میں گیا تقریر اتو دیا والے چیشتی گل ویک کی کوکڑ تک شیر کی اور خدا ہی کی ہوئی कोई एक नबीना थी ना उस गला मैं गलती अख मिली सामने कुक्ड़ खड़ा जिथे बवे ना जे कोई गल करे ना मछ की गां कुड़ अंको जे कोई गल करे ना घोड़े की आके कुक्कड़ जिडा होंखी जो कुक्कड़ खड़ा थी बेचारा मेरे को भी लख दिताबा हो गई بھی لاک د کتاب اللہ سونے مہربانی میرے کو پیسہ آ جاوے نا تو میں شو روم سے نہیں جانا میں کتب خان سے بولو چاہیے میرے مستفا کریم خود کی سبق پڑھایا روایت پہلے نمبر پہ جامع حدیث نے کتاب اس کے حوالے حیات الصحابہ یہ تبلیغی جماعت جان گے رہے منڈالی قوم دا گھاٹا جان گے دین دا گھاٹا. اس جماعت نو اس دا پتر یوسف کادل دی کتاب ہے چھاپ کے آئی میرے گول اس واسطے پہ دسنا کتاب حدیث کی تو اینے نقل کی توجہ ہے بولو بولو سبحان اللہ آم آم allora. سامنے آ گئی سفا نمبر ٹھیک ہے نا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کتوں کٹی تے نہیں سنیا میرے پاک دا صحابی عمر بن زیادہ قال اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب يا صحابي يا تابعيه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الفقه ففقال كفى بقوم منهم قالوا ضلالتا ان يرغبوا عما جاءهم به النبي لا نبي غير نبي وما كتاب غير كتابهم فان الله تعالى زواج الالم يفهم الله انزل عليك الكتاب يتلى عليهم <سؤال> میرے, پاک <ممتنی> پا میرے پاک نبی سرور دا دونوں بول سن پہلو قرآن سنایا ہے ہوں نبی سرکار دا سکار سناو لگا سد کے جا میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی دی زبان ساڈے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان شور بن چنگا لگتا توجہ سرکار دے لارے ایک کتاب پیش کی گئی کتاب میرے نبی سرکار نے کتاب وی فرمایا ہو بڑی بےوکوف ہے بڑی اہم بڑے گمراہ نے جڑے اپنے نبی تو منہ پھیر کے کسے کسی نبی وال جان یا کسے نبی دی کتاب وال جان اپنے نبی دی کتاب تو منہ پھیر کے او وڈے بے وقوف نے میرے پاک نبی سرور اے بیان زمین فرمایا اتو اللہ دا قرآن آیا اللہ سونے نے فرمایا اللہ سونے نے فرمایا کیا انہوں دا سڈے قرآن تے گزارا نہیں ہوں میں پوچھنا اپنے نبی کتاب چھ کے کتاب تے نبی کتاب سے جائے تو اپنے نبی چھڈ کے ال ہوبی تے نبی فرمایا بڑی بے وقوف تے گمراہ نبی والے تے نبی کتاب وال ہاں کافرا وال جرقی ٹھیک ہے ایک ہوں روایت اور سنا سناوا بولو بولو بولو ہوں سناو شیر خدا عمر بن خطاب شیر خدا عمر بن خطاب عمر بن خطاب ان حوالے سن جی ہوں روایت پیش کرنے لگا کنزل امبال جلد نمبر پہلی کتاباب دوسرا جلداں کی پہلی جلد روایت موجود حضرت محدث اصل محدث جنا تو لئیے. او ہے مسند ابی یا حدیث کی کتاب مسند ابی یا کتاباں تو پھر دیو بندی نے اپنی کتاب ہزار حضرت سید رضی اللہ تعالیت فرما میں کول بیٹھا تھا ایک شخص آیا ابد البیلے کا رح آ سوس علاقے کا سوس علاقے کا حضرت نے فرمان دینے. فرمان دینے. عمر دا. دا. دا. حضرت نے فرمایا تلانے کا پتر فلانا ہے ابدی آندا ہاں یعنی ہاں آپ کبیلے کا سنیا سوٹا چکیا عمر نے مارنا شروع کر تو فلانے کٹنا شروع کر حضرت عمر نے انہیں آخیا مال آ یا المومنین نا المومنین میری غلطی کی ہے کیوں کٹ جی پے پکا لا لا عمر امر نے فرمایا جیسے سب جاؤ فجا سا بہ گیا حضرت عمر بن خطاب حال دسیاں نے غلطی کیے فرما فرمایا مراد تل کا آیات, آیات, آیات الكتاب کتاب حضرت عمر نے سورت یوسف کی آیا تھا پہلیا بڑیاں یہ آیا تھا کتابیں مبھی ہندو اب اربی قرآن اتار تاکہ لوگ اکل والے بن جان کی بن جان یہ مطلب اکلان اکل والے بن جان نہ کچھ سوال ہے گا سن کسر سونا بیان دینے سب تو سونا بیان علم دا بھائی اصا میں کرنے آئے تبھی بےخبر تو پہلو ہوں توجہ فرما تین سورتف تی دیا اے ہوئی آیا شخص تین ہاں کٹن بہت سی ہوں ہاں یار ت ہی ویکنا کئی ڈگے ہوتے ہیں وہ اشارہ سمجھتے ان پہ سائیں آخے نا مرے وہ سمجھ جا بھی کئی ہوں پیچھوں کو پوچھ بندی کئی والا جانور بہ جھال مار کے بیڑی تے کئی بار پوچھوں چک مار در وہ ہے میرے کوئی گل بات ہو رہی ہے کوئی فون ملیا میں کسے پاس جانا ہے کوئی گل کر پیا میرا ای بندے بھی اسی طرح کوئی حضرت بلا لاگو سارے کوئی پھر میرے واگو جڑے گڈر ہونا پھر چابو بھی چاہیے حضرت عمر بن خطاب طبیب سن حکیم سنگیت حضرت تین جناب سرکار نے قرآن پڑھیا قرآن پڑھ کے دے فرمایا، کہن لگا، میری غلطی کی آپ نے فرمایا ن سخت دانیال کہن لگے آپ کیا تو ہیں جن حضرت دانیال دیاں کتاباں لکھیاں نے دانیال نبی نبی سن ان کتاب شخص لکھ کے حضور پاک لیکن دانیا غلطی ہو گئی ہوں جو حکم کرے گا میں تیرے حکم پیچھے چلا گا حضرت عمر نے فرمایا میرا حکم اٹھ گرم پانی لے چٹے رنگ دا سوف لے مٹاوا جا مٹا،, مٹا،, مٹا کچی سیاح سی اور کاغذ وچ کچھ نہ روے حوالہ غلط تو میرا سر ہر گل کی पिछलिया उमतों के लोगों ने अपने नबिया दिया किताबा जिमें रब की तरफों आईया सन नहाण दिवस मिलावटा कर लिया हजरत उम्र काफिर मिलावट जिलावट काफिर की होताब थिर हो पढ़ो मेरे सामने क्या खड़ के गल चावे बंदे की चावे का मेहनत करने वाला मर जा بکواس کرنے والا چاچ سیاد نہ سٹو اگد زمین چیا مہمان اس گھر ریسی سیلری توجہ نبی نے बनी इसराइल एक शख्स के घर कुत्ती उस घर आया मेहमान कुत्ती गहमान आया ना तो कुत्ती ना भौकी उन्हें आख्या सा मेहमान राजूर फरमा ने जेडे बेच कतूरे पाए थे ना गुलर गुलर ढे मेहमान भौकन लग کتی چوپے اما چوپے وڈی چوپے جتورے اللہ تعالی نے اس زمانے نبی گل وی کہ اے مثال ہے ان دی کی نبی آخرو زمان دی اما تاو گے بے وقوف تے علم علم تے تنقید کرا چاہ باقی جڑا صاحب علم ہے اتنے آتا سچ جا مرادی ہے کھوتا ہے معلوم ہوا یہ گلو رہیوں کی اگر یہ حدیث یہ بھی حدیث وکر ہوا میرے دم پر چل فاروق آدم ری اللہ سرکار نے اگے فرمایا لا ٹکرا ہوتا نہ پڑھنی ٹکرے ہو آڈن نہ کسی اور پڑھانی اگر مینو خبر پہنچی کسے کسی نڑیا پڑھایا تینا دیا گا یاد یا رکھے گا ہالے ہاتھ اولا رکھا جی پھر تین دسا گئی نبی امراد سد کے جاوا میرے حالت فاروق آلم نے یہ جڑا کام کیا ہوں اپنی گل سنائی <سؤال> <سؤال> مستفا دربار والی آپ فرما نے میں اٹھا سن فرمایا کہ مدرسے کتاب میں لکھ کے لے آ لے کے چمڑے میں رسول اللہ کو کتاب میں لکھ لیا نسخ کیوںستا تاکہ ساڈا علم بد جاوے قرآن تے ہے ہی رل جاوے مہربانی فرماو سان پڑھا اللہ اللہ انور لال سرخ ہو گیا آپ کی عادت مبارک سی جدو ناراضگی آ ان چہرہ انور دے لالیاں مبارک سرخ سرخیاں باہر بخدیاں سن سر، آپ سرکار دا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا سمن دیا بھی سلام تران ہوا پھر گئی نماز آستے آ جا بو آ جا بو ہاجی فورن بلایا گیا نماز کے بہانے بلایا آجے اٹھو اصلاح اصلاح فڑو ہتھیار ہتھیار فڑو لگتا ہے نبی پاک کسی ناراض کر چھڑیا وے ہتھیار فڑو تو دے گاٹے نبی نبیوں آج ناراض کر چھوڑیا اٹھا پڑو ہتھیار ہتھیار پڑ کے نبی فرما نے چار کھلو نبی سرور نے یار فرمایا فرمایا یا انی قدوتی تو جوا میں ہلکا لے میں سارا تو کمبے چودہ سو سال نہ حضرت دے بول رہے نہ حضرت موسیٰ دے بول رہے پر ساڈے نبی بول محفوظ نے تو سن رہے صرف امت مستفا بھی ہے محفوظ نہیں رہ سکیا اگر فرمایا لوگو مینو اللہ تعالی جامع کلام بخشیا کی مطلب لفظ تھوڑے ہوندے نے میرے بچ سمندر آتے ماں نے سمندر میں چٹی سفید چمکی صاف شفاف شریعت حیران نہ ہوان تو ہیں بندہ میں چڑیا کوجو نہیں ہوا بندہ چان جی ہاتھ ہو راہ نہیں در فرمایا حیران نہ ہو سارا تو نہ پا دین فرمائی <تصفيق> نہ حیران پریشان ہوایابھی آیا. <قسم> <دی حوالا> <گے> پاک سکار نے میں <قل> نہیں فرمایا فیر الرو نے کرنی سمبل نجلو نام سمبل لوی نجلو نام فرمایا بہترین میں <بستر افضل قل> <دور قل> محمد کیوں؟ اس مبارک دور نبی کا دور, صح... دور سے صحابہ کا دور اس مبارک, مبارک دور در کت تعلیم ملائی نہیں گئی صرف نبی دی رکھی گئی توجہ نہیں فرمائی آخر, آخر دا دور صرف دا دور جس ملاوٹ کی گئی حضرت کتاب جی میرے کو مسبا فرسہ فی موضوعات العلوم امام, امام تاش کبرا زادہ توش کوبرا زاد جلد نمبر پہلی جلد نمبر پہلی سفا نمبر دو سو انسی یہ تین جلدا کی کتاب ہے میرے کو پوری ہے میں پہلی جلد حوالہ پیدا سنا یفکا کا عمر بن بے لما فتح واجد کدھر چلے روزہ کھولنا ابیلی روزہ کھول چلے گی حالت روزہ تو وقت کو نہیں ہو اس ٹائم کھلتا میں نماز کا بھی پتا, پتا بولا بےمانی نماز پڑی نماز پڑھ ہاں جی یہ نماز پڑھ ایمان جڑ سی نماز ہی قبول تبج نہیں میری گل سیا آتے نے ہمیشہ آنڈی کا سواد کروڑی چوڑی ساری گل سمیٹ کے نتیجہ ضرورت ہر دماغ سدکے جا اسکندری ملک فتح ہویا کتب خانے بڑے بڑے اوے سن کافر لائبریری حضرت بن بنار صحابی نکل نے اجازت دو پڑھائیے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جو کچھ کتاب اگر اللہ دے قرآن کے مطابق قرآن کافی ہے اگر اللہ دے قرآن دے خلاف ہے پھر پڑھائیے پڑھائیے حتا قدم اعدام فرمایا کتابیں ساڑ دیا کتابیں ساڑیاں نہ کافر والیا نبی فرمایا خیر الرو نے کرنی سمی نہ سب سے آلہ دور ترقی یافتہ میرا تو میرے صاحبہ نے وہ نہ گمراہی آئی کسی پاس ہوتے دنیا, دنیا اللہ بھی دکتی ہدایت رہی تو پھر عذاب کیوں حضرت عمر کے دور کے زلزلہ آیا ہے زمین تے زلزلہ آیا حضرت عمر نے زمین تے پیر ماریا فرمایا ہلتی کیوں ہے امر کہڑا انصاف عمر کا پیر مارنا سی زمین کھلو گئی جتھے قرآن دی ہدایت صرف ہو رب تے تے پیر ہالی کیوں پہلنی ہے ہولی کیوں پہلنی ہے اصل کہڑی بغیر تھی تو نہیں کیجو نیو آئے آئے <سؤال> آئے <سؤال> سن لے اگلا دور آیا ترجا گھٹ گیا گمراہی بڑھن لگی مامون رشید ہارون پا چڑھیا کتاباں روم دے دیسائی دیاں نہ منگائیے منگا کے ترجمے کرا کے نہ پڑھائیے انہیں پیغام بھیجیا روم دے بادشاہ سنیا اسا کہ میں نہیں بھیج د مامون رشید نے فوج تیار کی تاکہ جب زب لگ پادرینچ خبر پہنچی بادشاہ شاہی نو کتاب پا پادری کٹے ہوئے انہوں نے ہوئے جی مسلمانوں کے پر خچے نہیں نا بغیر جنگ تو نو تباہ کرنا کتاب تے ہوالا جان دے حوالہ ناسا فن حوالہ نا سنبھن تے دند بھن حوالہ دندان شکم بل امر غبل خلیفۃ المامون فی علوم الروائل ارسل المامون الى الملك المذکور وطلب الكتب ولم يرسل فغضب المامون وجمع على ساکر فبلغ الخبر الى الملك فجمع البطاریک والرهابین مشاورهم فی الامر فقالوا قالوا فقالو ان ارتل قصرہ فی دین المسلمین وتزلزل عقائدهم فلا تمنعهم من الكتب فستا سن ملک وار سلا <الْمَعْمُونَ> کتاب وہی امام توشاش کتاب جب خبر پہنچی بادشاہ بشورہ کیتا تے انہیں آخیا پادریاں جان دے مرن گے برباد ہو گے عقیدے مکن گے ایمان ختم ہو جان دے ہلو دہر رلی ہو سن ہم نبیا دی ہدایت چڈ کے فلسفے فلے تے افلا دیاں دیا دے پیچھے پایا اصا اجڑ گیا تا نبی سید لمبیا آیا ہے نوی ہدایت, ہدایت لے گیا لیا آه آه آه کیا بادشاہ آخیا پادرین بہت خوب, خوب, خوب, خوب, خوب, خوب زندہ بہت خوب مشورہ دیا ابن خلدون مارک مقدمہ اندر لکھ ہیں اپنے تاریخ کا شروعات فرمایا شالہ رب بخش دی مامون تباہی اوہی کر فرقے بن گئے فرقے چھتی فرقہ فرکا بن گیا فلانا فرقہ فلانا فرقہ ہر کسی نے نوی متیبائی فرقے شروع اسلے بنے اسلے بربادی باتی حوصلے آئی فرقے کی اخیر اسلے ہوئی جسل یہودی تعلیم داخل ہوئی ہے اچھا کمزوری آ گئی لیکن فرق سمجھو صحابہ نے کچھ قبول ہی نہ کیتا مامون دے دور چان کے دوسرے دے علم دل حاصل کیتا گیا لیکن اللہ دے قرآن کی عظمت جڑی سی نا دلوں میں پھر بھی ہے سی وہ سمجھ دے سن مخدوم ہوے کھادے میوے لیکن پڑھن پڑھاو نے بھی ہونا چاہیے وہ ہو بھی ہونا چاہیے سارا کچھ ہونا چاہیے دا. دین رکھا بھی انہیں داخل کر لیا دخل اچھا کمزوری آ گئی وہ طاقت مسلمانوں کی نہ رہی <احسن> سجنا یہ جڑا ساڈا دور پیا جا اس دور در لوگ بھی قرآن حدیث یہو ہی حل ہے اظیم ہے اس دور دے اندر قرآن حدیث شریعت تب نبی دی تعلیم علم نو حکیر سمجھا گیا کہ پڑھن کا بل ہی نہیں میری گل کے ہوئے میں بالکل آن کے ہوں مکھن کٹ کے دے رہا اپنی تقریر رڑکی دا جیڑا رڑکا میں مارتا رہا انہوں مکھن لے کے ڈر تر جا اس دور حکی پڑھن پڑھاو دے قابل ہی نہیں جہاں کوئی پڑھ لوے سکھ لوے دین تے آ جاوے کا مزاق اڑایا گیا نو نکل آئے وہ مول بن گیا وہ پچھے ہی رہ گیا جی پسمان سے ہی ہو تعلیم میں داخل کیا ایمان دسو آلہ تعلیم کیوں سمجھ نہیں مارنا یہ تسان دیسی بندے جڑے نا دیسی بندے نو بے شعور آخیا جاتا ہے اے شعور صرف ہو سکتا ہے جہے اتلے کتے نے جڑے آپ شعر والا سمجھتے ہیں وہ آلہ تعلیم کنجھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کر کے حکومت آتی ہے بھائی مدرسے دینی د انگریز دی بکواس تعلیم داخل کرو کدی اے بھی انہاں آخر کہ سکول تین مدرسے دی تعلیم آ جائے میں مثال دینا آئے دن بکواس بیان آیا ہونا ہے مولویوں کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے کدی اے بھی آیا کہ ڈاکٹروں کو مولوی بھی بننا چاہیے اچھا یعنی دا مطلب انگریز دی تٹی دی ہر کسی ہے نبی نور کی کسی توجہ نہیں ہو فرمائی معلوم ہویا ایک کتے سمجھے اس لیے قوم سمجھی بیکار تعلیم بغیر نہیں اندے کوئی نہیں انگریزی تعلیم تے یہود بابا، اونا تو بغیر تے جی نہیں سکتے رب تو بغیر جی سکنے آپ تو بغیر نہیں جی سکتے قرآن تو بغیر تو جی سکنے پر تو بغیر نہیں جی سکتے یہ جدو بک بار سوچا رہی حکی جانیا کافر پرانے والی سوچ آئی ڑا گی نبیاں کسی شعور کی سانو یہ شعور کافی ہےڑایا انہیں آخر کہڑا دارجا نے کی مصیبت پیڑی ہے کوئی دین دل <سؤال> مکر شریت حدیث رکھو رب وہدہ ہلا شریف فرما ہے میری سنت بدل دی نہیں میں سنت پھر زلزلہ آیا آیا ہے ہے جس علاقے آیا اس علاقے دے وزیر اعظم نے آخیا کشمیر دے وزیر اعظم نے آخیا ہے میں قبرستان کا وزیر اعظم بن گیا ہوں لکھاں بندے کر لکھاں لا تعداد گری دے نہیں پائے کنے گھر ہو گئے پتہ ہی نہیں پچھڑیاں پہ لگتی ہیں جہے جانے بھی دردوں شروع ہو جی ملاد اوے سجنا زیادہ آزادی اخباراں پت کے وے کہڑے زیادہ گرک نے ہسپتالاں سکول فوج تا اخبار پڑ جنا گرک ہوئے میری دبان کٹی ستر ہزار فوج دا پتہ ہی کوئی نہیں سانو سپاہی دسیا لاہور آخر مولی صاحب آکومتی سنو ستر ہزار فوج دا پتہ کوئی نہیں چودہ تھانے پتہ نہیں نشان کتنے سی زلزلہ آیا آیا تے زمین کا منہ پٹیا واپس گیا جوڑی گیا ہر شا بچے رہ گئی ہے پینتی پینتی سو لڑکی سکولج پی گردی سی گردی سی پی پینتی پینتی سو لڑکی ٹھنڈے علاقے تھا سرمایہ تھ دیاں دار تھیاں اوتھی سن آپ ادھر سن اوے دسلان دیا فیسا بھی بڑیاں تھا اوے پھر زنا کھلے کھاتے بڑا کچھ آم سی شراب بھی دی، دی سی سارا کچھ دی دی دی دی دی دی دی. <تصفح> میرے مان سرے دوست دسیا سید سید انہاں فرمایا ہاں بلکہ میرا خود عزیز ہے ٹرک رشتہ دار عمران صاحب نام آسان ٹرک لے کے تیری چشتی تقریر لا کے جا رہے تھا مان سرے دلاک پولیس والے کھے ٹی کھو لئیے انہاں آخیا تین پتہ نہیں اس علاقے مولوی کی تکریر چلا کنجر دا گانا چلے موت تخو چلے یہودی دی بکواس چلے رنگ نساو دا ول چلے سکھاو سارے کچھ ہو رب دیا گل بیان کرن دی اجازت نہیں رب وسد حلا شریق مولا پینتی پینتی سو لڑکیاں لڑکیا کے سکول حاصل کرتے سن پے رب دا نور جو پہ دے سن اللہ نو غضب نواز میرا نور کیوں پڑھ پڑتے پہ جے مسجد بھی سنیے سنیے برباد مولانا سدھی محمد رمضان سدھی مسجد بنا رب دحمت والا گھر درخت وجوہال خدمت کر کے جایا جی یہ بچا وہ کرا ہاں ہوں تو کنجر جہ نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پناب نچ پنجاب یہ گانا کنجر جہا ہے ہسپتال بنایا لہید لہید سہارا سہارا ٹرسٹ ناروال کے اندر انہیں کھولیا قوم باش ان آ کے زکات دوں میں بخت परलिया मुंज कुटाई आने वारी सा छेती आवे لر فرنے سنفرد لر دینے سن اچھا دنیا شروع کر دیتا دنیا شروع کر دیجنا ہوں تو شریفات بھی ہے سن نماز بھی پڑھی سن یارویاں بھی ہوں سن مجلس بھی پڑھی سن اوارویں دلاد بڑے دل سے سن بڑی کوٹیاں ادھر دیا کھاتا یا لندہ نچے جا حکومت وسد کروڑی سن آپ سجنا اتنے بڑا کچھ ہے سی قرآن پاک بھی موجود سن مسیطہ پے سن مگر ایمان جو نہیں سی کوفرال دشمنی سی اللہ دے قرآن حقیق دلیل سلی گیا پڑھا قابل ہی نہ سمجھا گیا ہر کسی کچھ آخر اگریز کی ترقی ہوگریز کی ترقی ہوگی جیوا گے وہ پڑھا گے جیوان گے ورنہ زندگی دن والا بھی مائیا بچا والا بھی مائیا رکھ والا بھی مائیا جب میں لے لا رکھ نہیں سکتا جب میں کوئی لے نہیں سکتا اچھا بھائی بھائی بھائی لانا تو تو ایسی پی گئی ہے تین میرا موضوع عذاب الہی کا بیان پچھلے تے میں لایا سی لاہور دینا قرآن حدیش کے بیان کیا بھائی عذاب آنے نے نبی پاک نے دسیا کم آنے نے کس لیے آنے نے کی حالات آنے سارا کچھ بیان کیا بھی بیان کیا ہے دیکھو وہ جو آزاد آئے نے تو اگلی قوم کی پی حکومت والے کی پی گورنمنٹ آخر جی شہید ہو گئے کی ہو گئے اللہ اچھا اللہ فرماوے آزاب دینا آزاد فساوا گان بھی فرمایا کیا شہید آزاد آئی نام مراد پہ آتے ہیں ویسے ہی رحمت میں رحمت سے آتا ہاں میں بولا پہلو عزاب آ جائی امریکہ چھے دو کروڑ بندہ طوفان ختم آغاز ادھر ہوا وہ بھی شہید اچھا امداد دین واسطے کون آیا کھڑا ہے امریکہ برطانیہ یہاں زلزلے والی کتیا لاہور چھیا انہیں آخیا مالوی کی کرتے نے پا کک بھیج دیتے ہیں ویخو بیچارہ امریکہ من کے ڈگڑے نے پیچھے ہاں کیونکہ اصل ٹاس تو مس نہیں ہوئے آزاد ویخیا تے کھوتی اوتھی رکھی میں پھر کیتا ہے لاہور میں سوال میں سو امریکہ برطانیہ تے انڈیا تے سارے کافر جو دیندے امداد دے رہے پہ امداد اس واسطے دے رہے ہیں کہ وہ مسلمان نے یا اس واسطے دے رہے ہیں کہ وہ انسان نے انسانوں کی بنا نے پائے یا مسلمانوں کی بنا انسان سمجھ کے دے رہے ہیں یا مسلمان مسلمان ٹھیک ہے انسان سمجھ کے دے رہے ہیں تو میں پھر سوال اٹھایا ہے میں دسو نو تے انسان سمجھ کے امتاد دے رہے عراق افغانستان, افغانستان لاکھ بما مار چھے نے وہ کتے بلے سن وہ انسان نہیں تھڑ کیوں بھائی عرق انسان نہیں بستا افغانستان قبالیا اچھا ادھر رب غرق کرے امداد ادھر اپنے ہاتھی ماری آو تک ماں گل نہیں تو امداد پہ نہیں تو غرق کرایا طریقہ سیکھے قرآن کنڈ کی یہودی کے پیچھے لگے گرک ہونے گرک ہونے سباب دیتے ہوں امداد لے کے کیوں آیا ہے کہ ایک فصل تاری کٹی چی ہے جہے پچھوں رہ گئے ہیں ماتے سی ہوگا موڑ امداد لے کے آؤ دانا پاؤ تو نوی فصل تیار کرو توجہ نہیں تاکہ رب دے عزاب تو نکلنی نہ سجنا اس لیے قسم خدا دی اصا قرآن دی تاقیر اسلام کی دی تاقی دی کفرت مفتلا بس. بس. بس بس ایمان تو آپ کو کی رونا کی حج داتن دا رونا کوئی حج کات نہیں اسے کوئی نواز نہیں جب تک ٹوٹ دی نہیں رب دانیس نبی شریعت آمن لات سلسلے یہ تو ایک دان ہے ہالے تم بھی پائے ایٹم بم جب ترقی کرنی ہے نا سواد اس لونا آ جا دلدلہ آیا نا دلدلہ پھر نا جدھر ایٹمی پلانٹ پہ مینا موڑ ترقی دتوں سارے ہی ولٹے جی کن ولٹیچنا ہے قرآن حدیث دی روشنی عرض کرنا بزرگوں نے یہ بار بار فرمایا ہے میرا بزرگ میرا فقیر میرے شیخ مکرم مجھے تحادرا فرما دے ہوئے سن کئی بار فرمایا آپ نے کرم کرمپور بہاڑی تقریر کردہ فرمایا اگر کفر نہ چھوڑو اگر دلدل عذاب نہ آن تو میری قبر کھلے مارے آپ فرما ہوتے دے سن جیڑی نسل ہوں سکول تیار پی لگ نہیں نہیں لگی جاگے نہیں لگی اور اگلے تیاری کرنے چکلے آئی؟ چل دے ننگیا فلم اوج لگتا جی نہیں رنگی وہ جیسے فراؤن دی قوم تے عذاب دا سی نا سور آنا تے شام موڑو میں شامی آنا تے سو موڑو میں मैं मोड़ अगले दिन और आख्या इमदी करते पता लग जावे साड़े जाए सावे अपनी करा इमद पैने सुबह नद्डी होंगी डी डी आ जाओ डी जाओनू डेड डेड डेड डेड आवंजे ही देह دے موے مہمانی اگلے گے کتے آئے وہ اگلے دی خدمت کریں گے امداد گڑان پے نے ساڈے کو لوگ پرسوں اخبار آیا دوپہر والا اتنے موٹی سرخی لکھی سی آلہ افسر امدادیوں کے خیمے بھی ج نہیںمانا ڈاکو جی ہوں نے ڈاکونا پیچھا کر یا ناظم دے دو یام پی ڈیری کا مہمان ہوے گا یا ایم ایل اے دیرے کا مہمان ہوے گا تینوں تے بوسن گینگ دی ساری خبر ہے کنہ دے ڈیری دے مہمان نے کنہ سورا دل وسے ایم ایل اے ڈیری کا مہمان نہ ہوے میری دبان یا وزیر خندیر دے کے دے مہمان ہو من گئے या किसी थार डेरे के प्राने हो सदके जाए बंद सा हर्षा लुट लर सचा पर सजना बोला बनिया फलावे उतने बंदे को नहीं बचेद के करनी जे बच गए ने उन्हना वास्ते सौदा उत काफी पै बड़ा कुछ पै समान वेले ने घर वेले ने वसण वाला कोई नहीं امداد کرنا گھر ویلے نے اللہ گھر ویلے توجہ نہیں فرمایا ویلے سجنا نہ دھوکھے دہاندے نہ چیزاں تو سکول ٹی وی ووٹ تو ٹا تو جاد جن چالفر ٹوٹے گا جن آداب دین سچے لگ جا جی آداب تینوں کچھ آخ جائے آن سجڑو اس مسجد شریف کی خدمت چکرو جن ہو سکتے جی جن ہو سکتے جی اس <Sessly> مسج <Sessly> <Sessly> <Sessly> مطلب ہندی تو, تو